ہجرت اولا حبشہ بشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جاتے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے تو متفقہ طور پر مسلمانوں کی اظہار آسانی پر آمادہ ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تاکہ کسی طرح دین اسلام سے برگشتہ ہو جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفرقوف الف اللہ سجماحکم قالوا الى نذہب اول قال الا ہنہ و اشار بیدی الى ارض شہ یعنی تم اللہ کی زمین پر کہیں چلے جاؤ یقینا اللہ تعالی تم سب کو عن قریب جمع کرے گا صحابہ نے عرض کیا کہ کہاں جائیں آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا رباہ عبد الرزاق اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے کہ جس کی قلم رو میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اس وقت حضرات صحابہ ظاہری اور جسمانی شدائد اور مصائب سے اکتا کر نہیں بلکہ کفر اور شرک کے فتنے سے گھبرا کر اپنے دین کو ایمان کے رہزنوں کی دست برد سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگے تاکہ اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے سکیں چنانچہ ماہ رجب سن پانچ نبوی میں حضرت زیل نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی مرد عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام ابو حضیفہ بن عطبہ مسعب بن عمیر ابو سلمہ بن عبدالاسد عثمان بن مزعون عامر بن ربیعہ سہیل بن بیضاء ابو صبرہ بن ابی رہم عامری حاطب بن عمر عورتیں حضرت رقیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ سہلا بنتے سہیل ابو حضیفہ کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ ابو سلمہ کی بیوی جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو کر ام المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئیں لیلہ بنت ابی حسمہ عامر بن ربیہ کی بیوی ام کلسوم بنتے سہیل ابن امر ابو صبرا کی بیوی رضی اللہ عنہم و انہ اجمعین یہ گیارہ مرد اور پانچ عورتیں چھپ کر روانہ ہوئے بعض سوار تھے اور بعض پیادہ حسنے اتفاق سے جب بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے والی تیار تھیں پانچ درم لے کر ان سب کو سوار کر لیا مشرقی نے مکہ کو جب خبر ہوئی تو آدمی دوڑائے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو کشتیاں پہلے ہی روانہ ہو چکی تھیں حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جدہ کے ساحل سے سوار ہوئے رجب سے لے کر شوال تک حبشہ میں مقیم رہے شوال میں یہ خبر سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے حبشہ سے مکہ واپس آ گئے مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر تو غلط ہے اب یہ لوگ سخت کشمکش میں پڑے لہذا کوئی چھپ کر اور کوئی کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوا ہجرت ثانیہ بے جان اب مشرقین مکہ نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی اس وقت حضرات زیل نے ہجرت فرمائی عثمان بن عفان ما رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر ابن ابی طالب اسماء بنت عمیس حضرت جعفر کی بیوی امر بن سعید بن آس فاطمہ بنت صفوان حضرت امر بن سعید کی بیوی خالد بن سعید بن آس عمینہ بنت خلف یعنی ان کی بیوی عبداللہ بن جہش عبید اللہ بن جہش جو حبشہ جا کر نسرانی ہو گئے اور نصرانیت ہی پر مرے ام حبیبہ بنت ابی سفیان عبید اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں قیس بن عبداللہ برکہ بن یسار جو ان کی زوجہ تھیں معقیب بن ابی فاطمہ دوسی اتبہ بن غزوان زبیر بن عوام ابو حذیفہ بن قطبہ اسود بن نوفل یزید بن ضمع امر ابن امیہ طلیب بن عمیر مصح بن عمیر سعیب بن سعد جہم بن کیس ان کی زوجہ ام ہرملہ بنتے عبدالاسود امر بن جہم یعنی جہم بن کیس کے بیٹے خزیمہ بن جہم یعنی جہم کے دوسرے بیٹے ابروم بن عمیر یعنی مصحف بن عمیر کے بھائی فراس بن نظر عبد الرحمن ابن اعوف عامر ابن ابی وقاص مطلب بن اظہر ان کی بیوی رملہ بن تعوف عبداللہ بن مسعود اتبہ بن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود کے بھائی مقداد بن عمر حارث بن خالد ان کی بیوی ریتا بنت تہارث بن جبلا جن سے ارد حبشہ میں موسا اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ پیدا ہوئے عمر بن عثمان ابو سلمہ بن عبدالاسد ان کی زوجہ ام سلمہ جن سے حبشہ میں زینب پیدا ہوئیں جو ابو سلما کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ کہلائیں شیماس جن کو عثمان بن عبدالشرید کہتے ہیں حبار بن سفیان بن عبدالاسد عبداللہ بن سفیان حبار کے بھائی ہشام ابن ابی حذیفہ سلما بن ہشام عیاش ابن ابی ربیعہ ماتب بن عوف عثمان بن مضعون صائب بن عثمان قدامہ بن مزعون عبداللہ بن مسعود حاطب بن حارث ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل محمد ابن حاطب حارث ابن حاطب یعنی حاطب کے دونوں بیٹے خطاب بن حارث یعنی حاطب بن حارث کے بھائی ان کی بیوی فوقہ بنت تیسار سفیان ابن معمر ان کی بیوی حسنہ جابر بن سفیان جنادہ بن سفیان یعنی سفیان کے بیٹے حسنہ کے بطن سے شرابیل بن حسنہ یعنی جابر اور سفیان کے اخیافی بھائی عثمان بن ربیعہ خنیس بن حذافہ سہمی قیس بن حذافہ سہمی عبد عبداللہ بن حضافہ سہمی یہ تینوں بھائی ہیں عبد اللہ بن حارث سہمی حشام بن آس سہمی ابو قیس بن حارث سہمی حارث ابن الحارث بن قیس سہمی معمر بن حارث بش ابن حارث سعید ابن عمر سہمی سعید بن حارث سہمی صاحب بن حارث عمیر بن ریاب مہمیا بن جز معمر بن عبداللہ عروہ بن عبدالعزی ادی بن نغلح نومان بن ادی یعنی ادی بن نغلح کے بیٹے عامر بن ربیعہ ابو صبرا بن ابی رحم ان کی بیوی ام کلثوم بنتے سہیل عبداللہ ابن مکھرما عبداللہ بن سہیل ابن امر سلیت بن امر سکران بن امر یعنی سلیت کے بھائی ان کی بیوی بی سودا بنتے ضمآ مالک بن ربیعہ ان کی بیوی بی عمرہ بنت تودا ابو حاطب بن امر سعد بن خولہ ابو عبیدہ عامر بن جراح سہیل ابن بیدا امر ابن ابی سرح عیاض بن زہیر عمن بن حارث بن زہیر عثمان بن عبد غنم سعد بن عبد ابدقیس حارث بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہم و انہ اجمعین قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لانے لگے تو مشورہ کر کے عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو نجاشی اور اس کے تمام ندما اور مقربین کے لیے تحائف اور ہدایہ دے کر اپنا ہم خیال بنا لیا چنانچہ امر بن آس اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ یہ دونوں حبشہ پہنچے اول تمام ندما اور مصاحبین کو نظرے پیش کی اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چند صفیح اور نادان اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوئے ہیں انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا یعنی عیسائی بھی نہیں ہو گئے بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف نہیں ہماری قوم کے اشراف اور سربراہردہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دیں چنانچہ جب یہ لوگ باریاب ہوئے اور تحائف اور ہدایا کی نظر پیش کر کے اپنے مدعا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تائید کی عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو یہ بہت شاخ اور گرا تھا کہ شاہ حبشہ صحابہ کرام کو بلا کر ان سے کچھ دریافت کرے یا ان کی کسی بات کو سنیں غرض یہ کہ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا اور درباریوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس وفت کے حوالے کر دیے جائیں جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا کہ میں بغیر دریافت حال اور بدون گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میری قلم رو میں آ ٹھہرے ہیں ان کو بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دوں اور ایک آدمی صحابہ کے بلانے کے لیے روانہ کیا قاصط صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیام پہنچایا اس وقت صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہیں صحابہ نے کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے اور جو کچھ بھی ہو اس سے سرے منہ تجاوز نہ کریں گے دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہ کیا شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت گراں گزرا چنانچہ اسی وقت مدما اور مصاحبین مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے شاہ زیجاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود بھی سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالی نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ حض وجل کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں مسلمانوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے رہا سجدہ تو اللہ کی پناہ کے ہم سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر گردانیں نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے صحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر بادشاہ کے جواب کے لیے اٹھے دربار نجاشی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر دلپذیر اور نجاشی پر اس کا اثر ایوہل ملک اے بادشاہ ہم سب جاہل اور نادان تھے بتوں کو پوجتے اور مردار کو کھاتے تھے قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے قرابتوں کو قطع کرتے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہم میں جو زبردست ہوتا وہ یہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم پر اپنا فضل فرمایا ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب و نصب اور شدق اور امانت اور پاکدامنی اور عفت کو ہم خوب جانتے ہیں اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو یکت چھوڑ دیں سچائی اور امانت اور سلرحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا اور تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق حق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں کسی کو اس کا شریک نہ کریں نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں یہ کے جان اور مال سے خدا کی راہ میں نہ کریں حضرت جعفر نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر کر کے فرمایا پس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور جو کچھ کو منجانب اللہ لے کر آئے اس کا اتباع اور پیروی کی چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے حلال چیزوں کو کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائیں جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا تب ہم نے اپنا وطن چھوڑا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے آپ کی ہمسائگی کو سب پر ترجیح دی نجاشی نے کہا کیا تم کو اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں حضرت جعفر نے فرمایا ہاں نجاشی نے کہا اچھا اس میں سے کچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ حضرت جعفر نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی جب حضرت جعفر تلاوت ختم فرما چکی تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمادان سے نکلے ہوئے ہیں اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے جب عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربعیہ اس طرح بادشاہ کے دربار سے بے نیل و مرام باہر نکلے تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست تو نابود ہی کر دے گا عبداللہ ابن ابی ربعہ نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا ان لوگوں سے ہماری قرابتیں ہیں یہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں اگرچہ مذہباً ہمارے مخالف ہیں مگر عمر بن عاص نے ایک نہ اگلا روز ہوا کہ عامر بنآس نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں نجاشی نے صحابہ کو بلا بھیجا اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر اس کے خلاف نہ کہیں گے دربار میں پہنچے نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا خدا کی قسم مسلمانوں نے جب کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں اس پر درباریوں نے بہت ناک بھو چڑھائے مگر نجاشی نے ذرہ برابر پروا نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک بھو چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ واپس کر دیے جائیں مجھ کو ان کے نظرانوں کی کوئی ضرورت نہیں واللہ خدا نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی لہذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں و فرحاں اور قریش کا وفد نہایت ذلت و ندامت کے ساتھ باہر نکلا ظہری فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کی یہ مفصل حدیث عروہ بن زبیر سے ذکر کی تو عروا نے مجھ سے یہ کہا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ نجاشی کی اس قول کا کہ اللہ نے مجھ کو بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس فرمایا کیا مطلب ہے میں نے کہا نہیں عرواں نے کہا کہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی کے سوا اس کا کوئی اور بیٹا نہ تھا بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کے بارہ لڑکے تھے ایک مرتبہ اہل حبشہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نجاشی تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور بادشاہ کا بھائی کثیر الاولاد ہے اس لیے بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی نجاشی کے چچا کو بادشاہ بنا لینا چاہیے تاکہ زمانے دراز تک اسی خاندان میں بادشاہت کا سلسلہ قائم رہے چنانچہ بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنا لیا اور نجاشی اپنے چچا کی تربیت میں آ گیا نجاشی نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھا اسی وجہ سے چچا کی نظر میں جو نجاشی کی بقات تھی وہ کسی کی نہ تھی نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کے ہر کام میں نجاشی ہی دخیل نظر آنے لگا اہل ہفشا کو اس کی ہوشیاری سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے باپ کا انتقام نہ لے اس لیے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کو قتل کرا دے بادشاہ نے کہا کہ کل تو تم نے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو مجھ سے یہ ناممکن ہے بہت سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے علیحدہ کر دوں لوگوں نے اس کو منظور کیا اور نجاشی کو بادشاہ سے لے کر ایک تاجر کے ہاتھ 600 سو درہم میں فروخت کر ڈالا تاجر نجاشی کو لے کر روانہ ہوا شام ہی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ پر بجلی گری بادشاہ تو بجلی گرتے ہی مر گیا اب لوگوں میں ہلچل پڑی کہ کس کو بادشاہ بنائیں بارہ بیٹوں میں سے کوئی بھی تک نشینی کے قابل نظر نہ آیا بارہ کے بارہ اول سے آخر تک سب احمق اور نادان تھے اس وقت لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ اگر اپنے ملک کی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کرو لوگ نجاشی کی خاطر اس تاجر کی تلاش میں ہر طرف دوڑائے اس تاجر سے نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کیا تخت نشینی کے بعد وہ تاجر آیا اور ذر سمن کا مطالبہ کیا نجاشی نے اس کے چھ سو درہم واپس دیے ام المنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نجاشی کا قریش کے وفد کو مخاطب بنا کر یہ کہنا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس کیا اسی واقعے کی طرف اشارہ تھا نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے جن میں چوبیس آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر کی مائیت میں سنسات ہجری میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے وفد قریش حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے تین سوال غورا بن زبیر راوی ہیں کہ حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا کہ میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ ان سے جواب طلب فرمائیں نمبر ایک کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق واپسی ہیں نجاشی نے امر بن آس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ لوگ کسی کے غلام ہیں امر بن آس نے کہا بل احرار ان کرام ان غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں نمبر دو حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلا تعام ہم کو اولیاء مقتول کے حوالے کر دیجئے نجاشی نے عمر بن آس سے مخاطب ہو کر کہا حل احرق دمن بغیر حق یعنی کیا یہ لوگ کوئی ناحق خون کر کے آئے ہیں امر بناس نے کہا لا قطر تم من دم یعنی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نمبر تین حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے ہیں اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں نجاشی نے امر بن آس سے مخاطب ہو کر کہا اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور دامن اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں امر بن آس نے کہا ولا قیراتا یعنی یہ لوگ تو کسی کا ایک قیرات ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہو کر کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے امر بن آس نے کہا ہم اور یہ ایک دین پر تھے ہم اسی دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کا حکم تھا وہ دین یہ تھا کہ ہم اللہ کے منکر تھے پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اب جس دین پر قائم ہیں وہ اللہ اعضاء وجل کا دین ہے اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے پس وہ رسول سچائی اور نیکی کو لے کر آئے اور ہم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور ان کے پیرو ہو گئے اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی کے قتل پر تل گئی اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو پھر اسی بت پرستی میں لوٹا دیں بس ہم اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے یہ ہے ہمارا قصہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا نے جب حبشہ سے مدینہ مرورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کا سفر خرچ اور زادے رہ دیا اور مزید برآں کچھ ہدایہ اور تحائف بھی دیے اور ایک قاصد ہمراہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائیں مغفرت فرمائیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسرور ہوں یا جعفر کے آنے سے پھر آپ بیٹھ گئے نجاشی کے قاسد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان سے دریات فرمانے لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حضرت جعفر نے کہا بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دیا اور ہماری امداد کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں آپ اسی وقت اٹھے اور وضو کیا اور تین بار یہ دعا فرمائی اللہ مغفر لنجاشی اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما اور سب مسلمانوں نے آمین کہا حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا